میں آ گئی ہے اب سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہلو ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام جی فرمائیے بھائی بھائی میں علی بات سے جی بھائی فرمائیے تسیم بھائی میں اور مولانا مفتی صاحب کو بھی آپ کے پیچھے میرا خیال ہے ٹی وی چل رہا ہے بھائی ٹی وی بند کر دیجئے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ عمران سوروردی تشریف فرما فرمار جی بسم اللہ میم نی کلام کشن مشار پیش کرتا ہوں بسم اللہ میم نی میں نعت کشن مشار بگڑی بنائی دوں مکی مدنی دل جگل کھلا دوی مدنی بگڑی بنائی مدنی مارک دل مارک مارک کی لائی دیو دقی مدنی پنج کھیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی بچپن میں بچیاں بھی جس طرح گڑیا وغیرہ جو ہے گڑیوں سے کھیلتی ہیں اس کی اور بہت سے اور کھیل عورتوں میں بھی کھیلے جاتے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے لا, لا, لا. اگر کالر پہلے شامل کر اسلام ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السّلام جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں مخصوص سے, سے جی شاہ صاحب فرمائیے جی میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ جیسے یہ عصر کی نماز یا ظہر کی نماز میں قرت نہیں کرتے امام صاحب تو ہمیں پیچھے پڑھنا چاہیے یا کہ خاموشی سے صرف کرے ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں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 کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پہنا جائے تو کیا یہ شرک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں تسیم بھائی شاور سے حسن بات کر رہا ہوں جی حسین صاحب فرمائیے تسیم بھائی میرا سوال مفتی صاحب سے تھا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میوزک ہے موسیقی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ جب نات وغیرہ پڑتے ہیں हुँ. کیا آئے یہ سننا ٹھیک थीक ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھیل کے حوالے سے عورتوں کو بھی بالکل پرمیشن ہے اجازت ہے وہ بھی کھیل سکتی ہیں ٹھیک رہا یہ مسئلہ کہ پرمیشن مل جانے کے بعد مکمل آزادی ایسا نہیں ہے زرعی قیودات ہیں ان کا لحاظ کرنا پڑے گا اسی طرح کچھ اخلاقی تقاضے ہیں ان, کا ان کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا جس سے مطلب وقار انسانیت کا یا عورت کا یا مرد کا مجرو نہ ہوتا ہو थी थी پھر تیسرے نمبر پر قانونی تقاضے ہیں ان کو بھی برقرار رکھنا پڑے گا یہ تینوں تقاضے برقرار رکھتے ہوئے حضرت عائشہ سے یہ منصوب ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دوڑ لگائی اس کا مقابلہ کیا گڑیا سے آپ نے کھیلا مگر مطلب گڑیا میں بھی فقہ اکرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس میں چہرے کے نقوش تصاویر واضح نہیں تھی مطلب کھلونوں کا استعمال بچوں کے لیے یا عورتوں کا کھیلنا اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے صحیح اس کے ساتھ پتنگ بازی اور یہ ویڈیو گیمز بچے کھیلتے ہیں اور پھر ایک خاص طور پر جس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جانوروں کو لڑایا جاتا ہے مرغوں کو ریچھوں کو لڑایا جاتا ہے کتوں کو لڑایا جاتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں میں تھوڑی سی راشد رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کو تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس سفر سے واپسی پر یہ معاملہ ہوا تھا عائشہ خود فرماتی ہے مسلم کی ابو داؤد کی روایت ہے کہ سرکار نے میرے ساتھ دوڑ لگائی باقاعدہ تو میں جیت گئی Hmm. پھر ایک اور سفر پر ایسا ہوا کہ نبی کریم نے مجھے کہا کہ اب دوڑ لگائے تو اس ٹائم میں فربا ہو چکی تھی تھوڑا بھاری بدن ہو گئی تھی تو hmm. نبی کریم آگے نکل گئے hmm. اور نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کی ہار کا بدلہ ہو گیا Allah Allah. ایسے ہی یہ مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کے ساتھ باقاعدہ دوڑ کا مقابلہ کیا صحیح. اور وہ اعرابی آگے نکل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو مطلب اس کی حوصلہ افزائی کر دی تو صاحب گرام کو رنج ہوا کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی دنیا میں بلند ہوتا ہے اس اللہ تعالیٰ تھوڑا پست بھی رکھتا ہے یعنی یہ سمجھا دیا کہ ہار جیت ہوتی ہی رہتی ہے اس اور یقیناً وہ نبی کریم اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا وہ نبی کریم سے کون جیت سکتا تھا تو یہ ان امور کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ دوڑ بھی بالکل جائز ہے اور خواتین کے لیے بھی مطلب اس قسم کے کھیل جائز ہے جیسے مفتی صاحب نے لیکن فرمایا کہ قیودات کا لحاظ ضروری ہے کیونکہ دوڑنا وغیرہ وہ آد نہیں تھا کبھی کبھار تفریح تباہ کے لیے ہوا معاملہ تو اس سے عورت کا وقار یقینا مجروح ہوتا ہے صحیح دوسری اس میں بس میں ایک بات عورت کرنا چاہوں گا پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ عورتوں کے جو باقاعدہ کھیل کو اختیار کرتی ہیں اس میں تربیت کون کرتا ہے صحیح. اگر تو مرد انسٹرکٹر ہیں تو اس کی پھر گنجائش نہیں نکل سکتی ہے کیونکہ اس کے سامنے تو عورت کو پھر مختلف انداز سے پیش ہونا ہی ہوگا اور یہ قطار غیر مناسب ہے صحیح. جہاں پر تربیت کرے وہاں اسٹاف بھی صرف عورتوں کا ہونا چاہیے مردوں کا نہیں ہونا چاہیے صحیح. صحیح. یہ مطلب وقار عورت کے خلاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردوں کے سامنے اس انداز سے پیش کرے کہ ان کو حزت نقص حاصل ہو صحیح. جب عورت کی آواز کو بھی فقہ نے آواز فرار دیا صحیح. صحیح. تو پھر پورا مطلب وجود مردوں کے سامنے لانا تو یہ مناسب نہیں محسوس ہوتا صحیح, صحیح محرم کے ساتھ تھی صحیح صحیح اسی طرح مطلب یہ معاملہ کا لحاظ رکھنا ہوگا صحیح ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں تارق عبا سے بات کر رہا ہوں لاہور سے جی عباسی صاحب فرمائیے میرے یہ تین سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ جمعرات کے دن گھروں میں جو چراغ وغیرہ جلاتے ہیں ہم اور یہ کھانا آگے رکھ کے دعا کرتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ خیرات اور ختم شریف کے بارے میں خراب حکم کیا ہے اور سطح کا بہترین طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عظم السلام کا نیکا کس نے بڑھایا تھا بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی آپ کے پیچھے ٹیلی ٹیلیویژن چل رہا ہے آپ کی کال میں نہیں لے پاؤں گا بہت شکریہ کال کرنے کا جی اوسی صاحب جی ہاں باقی یہ جو ویڈیو گیمس وغیرہ ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو یہ سکھانے چاہیے اور اس کی اجازت دینی چاہیے بس اس میں یہ وہ شرائط کا ذرا دھیان رکھ لیں کہ بچے بہت زیادہ انوالو نہ ہو جائیں کہ پڑھائی میں بھی ڈسٹربینس ہو جائے پھر وہ مطلب والدین سے بدتمیزیاں کرنا شروع ہو جائیں اگر ان کو روکا جائے اور اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہونی چاہیے کوئی ایسی تصاویر وغیرہ تو اس قسم کی گیمز اگر بچوں کو دیں گے اس سے ذہن بہت وسیع ہوتا ہے اور بچے ماشاءاللہ جو ویڈیو گیم خاص طور پر کھیلتے ہیں میں نے ان کو عام بچوں کے مقابلے میں اپنے ذہن کا بہت اچھا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے ذہن تیز ہو جاتا ہے باقی اور جتنے بھی کھیل وغیرہ ہیں یہ بھی کھیل سکتے ہیں بچے بشرتے ہوئے خوات کے لیے رکھیں جانوروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ منع فرما دیا اچھا تحریش بہائم سے منع کیا تحریش مانا ہوتا ہے لڑ... لڑانے کے لیے جانوروں کو ابارنا صحیح یہ کتے کوشش کرنا لڑو اور یوں تو اس, کے اس کو ہی منع فرمایا تو لگانا تو اور بدرجہ اولا ممنوع ہے کیونکہ اس میں جانور کو اذیت دینا لازم آتا ہے تو اس قسم کے کھیلوں کی, کی بالکل اجازت نہیں ہوگی کبوتر اور کبوتر بازی اور پتنگ بازی کے حوالے سے کیا کہیں گے جی ہاں ایک ہے پتنگ بازی پتنگ بازی اگر صرف اپنے تفریح کے لیے اڑا رہے ہیں اور اس میں کسی نام حرم کو دیکھنا بھی مقصود نہیں ہے اور پیسے کا ذیا اصراف بھی نہیں ہے اور اچھا قصد و ارادہ کر لیا جائے تو کبھی کبھار کی اس کی کوئی ممانت نہیں ہوگی صحیح صحیح ہمارے یہاں جیسے اس انداز سے بسنت منائی جاتی ہے کہ جس میں مطلب یہ کہ مردوں عورتوں وغیرہ ہوتا ہے اس میں ضرور کلام ہوگا دوسری جہد سے اور یہ جو آپ نے کیا فرمایا کبوتر بازی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خود گھر کے لیے کبوتر پالے اور ویسے تھوڑا بہت اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں انہیں کھانا پانی پورا دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک کبوتر بازی کا وہ تصور ہے کہ بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے تاکہ ہلکے وزن ہو کے زیادہ دیر تک اڑ سکے اور پھر کہ گھنٹے ان کو اترنے نہ دینا تو یہ شران ممنو ہے کے زمرے میں آئے گا سوالات کافی کٹھے ہیں اگر ان کے جوابات یہ باغ فدق کے بارے میں ایک بھائی نے کوششن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بی فاطمہ کو یہ باغ دے دیا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں ان کو نہیں دیا گیا یہ خود وہ قول میں ٹکراؤ हم ہے हم صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم نے دیا نہیں تھا हुँ. یہ مال غنیمت میں باغ آپ کے پاس آیا تھا اور اس کا حصہ آپ کے اہل قرابت میں تقسیم ہوتا تھا اس کا انکار نہیں ہے थी. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے لہذا پھر یہ باغ بی, بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو خاص طور پر نہیں دیا گیا بلکہ اس میں وہی مصارف رکھے گئے جو نبی کریم یتام اور مساکین وغیرہ کو دیتے تھے اس پر بی بی فاطمہ کا ناراض ہونا بہرحال ثابت ہے لیکن بعد میں مطلب وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا اور اس کی میں نے پہلے بھی دلیل دی تھی کہ اگر یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذاتی ملکیت ہوتا हुँ. تو یہ باغ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور حکومت میں بھی موجود تھا آپ نے بھی بی فاطمہ کے حوالے نہیں کیا سب اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی مل ہوتا تو کم از کم آپ تو دیتے, دیتے نا تو اس صح. لیے اس پہ تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہی کہتے ہیں کہ کیا سفر معراج سے پہلے قرآن پاک کے نزول کے تکمیل ہو گئی تھی جی نہیں وہ تو ہجرت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے صح. اس کے بعد نزول قرآن چلتا رہا تھا یہ ہی کہتے ہیں والد صاحب کے ہاتھ چومتا ہوں کوئی کچھ نہیں کہتا عالم کا ہاتھ چومتا ہوں, چومتا ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو والد جو ہاتھ چومنے پہ اعتراض کرے گا والد کے ہاتھ چومنے پہ اعتراض کرے گا صحیح. یہ ممنو نہیں ہے بہرحال یہ فقہان اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے اور خود صحابہ کرام علی مردوان سے نبی کریم کے دستے مبارک کو بوسہ دینا ثابت ہے ابو داؤد کی روایت کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں صحیح. صحیح. ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم, علیکم. السلام علیکم معلوم کرنا تھا یہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے کوئی آپ کے عزیز و کارب ہوں ان کے عصال ثواب کے لیے ہم لوگ مختلف قسم کی دعائیں کرتے ہیں سورہ <تصفح> یاسین پڑھ رہے ہیں روز نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہم لوگ مسجد میں کر رہے کریں کوئی مسجد بندی اسال ثواب کے لیے اور صدقہ جاریہ ہم لوگ مختلف ان کو قرآن رکھوا رہے ہیں کہیں قرآن تقسیم کریں کسی مدرسے میں کوئی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے جی ثواب کے لیے ان کا صدقہ کے لیے صحیح, صحیح, صحیح بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب دی ایک دی جی مختصر س وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم بھائی سید مرتزہ حسین ملزیا ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے بھائی آپ کا پروگرام میں ابھی تو کھیل کا مدوم چل رہا ہے لیکن مجھے جو پتا کرنا تھا وہ یہ ہے کہ میں خود کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ جاب کرتا ہوں اور اس کاروبار کے حوالے سے شرح حیثیت کا میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا ضرور آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ جی جی اور میرے بچے کی بڑی خواہش ہے کہ حویش بھائی کو آپ اپنے پروگرام میں جلد سے جلد لائیں ان شاء اللہ بہت شکریہ کال کرنے ہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں لاہور سے بات کر رہا ہوں زمان جی زمان صاحب فرمائیے میں سر بات یہ کرنا چاہنا رہا ہوں آدمی کو اچانک موت مل جائے اس کی جی شہیدی موت ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب کشو کبور کا انہوں نے کہا کشو کبور کا مطلب ہے کہ قبور کے حالات آدمی پہ منکشف ہو جاتے ہیں हुँ. اس کے باقاعدہ وظائف ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ ہر ایک کو کرنا نہیں چاہیے हुँ. کیونکہ جب کشو کبور ہوگا تو مردہ کس حالت میں سامنے آئے گا اس کو برداشت کرنا بھی بہت ہمت کی بات ہوتی ہے لہٰذا اس, اس چیز کے پیچھے نہ جائیں تو یہ بہتر ہے مردہ بچہ انہوں نے کہا کہ کیا جو زندہ بچہ پیدا ہوا وہی شفاعت کرے گا ہم نے یہ کیا تھا تو اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا تو اس کے اوپر صبر کرنے پہ والدین کو بہت درجات ہیں انشاءاللہ اور اللہ بات حدیثوں کے اندر جنت تک کی اشارت ہے تو انشاءاللہ وہ ثواب اس کا ضرور ہے صحیح. بھائی نے کہا کہ میں سال تک کوئی شخص بیس سال تک وہ کب جیتتا رہا تو کیا یہ کپ اللہ کی بارگاہ میں کام آئیں گے <laughs> تو ایسا کوئی حدیث یا کی حایت نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ کب کام آئیں گے اور بیس سال تک کھیل سے غفلت ضرور ثابت ہوتی ہے کہ شاید غافل ہوئے ہوں گے بہت سارے معاملات میں हुँ. تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ ان کپوں کو اگر وہ چاہیں تو کوئی صدقہ جاریہ کر لیں ان کے ذریعے بیچ کر یا کسی طرح پیسے کو اللہ کے راہ میں لگا دیں اگر چاہیں تو हुँ. تو انشاءاللہ تدارک ہوگا جو غفلت ہوئی اس پر توبہ بھی کریں تو بہرحال یہ کپ کام نہیں آئیں گے بغیر دوپٹے کے وز... اور بلا وضو بہن نے پوچھا درودف پاک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں تو شرائن اس کی اجازت ضرور ہے لیکن افضل اور اولہ صورت یہی ہے کہ باوجود اور بہت ہی ادب کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے تو بہت ہی نور نور ہے بھائی نے کہا کہ مجھے شوگر ہے روزے رکھنے کا میں کیا کروں اور میں عادت سے کہتے ہیں فدر کے بعد سوتا ہوں رات میں نیند نہیں آتی اور پھر اثر کے بعد میں بیدار ہوتا ہوں <تصفح> تو دیکھیں شوگر تو کوئی ایسا بڑا عذر نہیں ہے خود <تصفح> ہمارے خلیل وارسی صاحب اور خود میری والدہ کو بھی شوگر ہے مسلسل لیکن ماشاءاللہ پورے روزے رکھتی ہیں والدہ ہماری تو یہ اس کو بہت شدت ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے بہرحال ازر نہیں بنانا چاہیے ہمت کر کے روزے رکھنے چاہیے اور یہ جو انہوں نے کہا کہ اثر کا ٹائم بیدار ہوتے ہیں اس کا مطلب زہر معد اللہ قضا ہو جاتی ہے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ویرہ ہے کوشش کریں کہ آپ الارم لگائیے زہر کا ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر دوبارہ سو ہو جائیں لیکن نماز بھر ال فضا نہیں کرنے چاہیے یہ کہتے ہیں کہ حج واجب ہو گیا اگر نہ کر سکیں تو کیا ہوگا تو اگر یہ خاتون غالبت سوال کر رہی تھی تو اگر بہن پر حج واجب ہوگی ان کے پاس پیسہ ہے اور محرم کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایک ہوتا ہے حج کا واجب ہو جانا ایک ہے حج کی ادائیگی تو حج کا وجوب تو ان کے لیے ثابت ہو جائے گا ادائیگی ان پر واجب نہیں ہوگی کیونکہ محرم کے پاس پیسے نہیں ہیں لہٰذا اگر یہ نہیں کر سکیں کسی عذر کی بنا تو تو گناگار نہیں ہوں گی جب کبھی زندگی میں موقع ملے پھر اس کو ادا کریں صحیح, صحیح یہ ہی کہتے ہیں اگر کہ روزہ رکھا اور برداشت نہ ہو پایا کسی بیماری کی وجہ سے تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں تو جی ہاں شریعت سختی اتنی زیادہ نہیں کرتی ہے اگر آپ روزہ نے کوئی بھی نہیں رکھ سکے تو وہ توڑ سکتا ہے हुँ اور بعد میں پھر اس کا کفوارہ نہیں ہوگا کیونکہ ازر کی بنا پر ہے صرف ایک روزہ قزہ رکھنا ہوگا آنکھ میں اگر ڈراپ وغیرہ ڈالے تو اب جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہے پیس ہے راستہ ہے تو وہ دوائی سراہیت کر کے حلق تک پہنچ جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں احتیاط شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر آصف قادری جلال میں بٹیا سے بول رہا ہوں جی آصف صاحب سوال سے ایک ہاف شیلڈ پہن کر نماز ہو سکتی ہے پینٹ شیلڈ جو پہن کر نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کون اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ و جی کون صاحب سابر... جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم بھائی میں سجاد افغر بول رہا ہوں اسلام آباد سے جی سجاد صاحب فرمائیے تفصیل بھائی مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ عام طور پہ لوگوں میں بیٹھ کر ایک بحث ہوتی ہے کوئی اہل سنت کلاتا ہے کوئی بریلوی ہے کوئی اہل حدیث ہیں हुँ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح مسلمان हुँ. جس کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی پہ اس کو یقین ہے हुँ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی زماں ہیں زکوٰۃ پر یقین ہے روزوں پر یقین ہے हुँ. ان تمام چیزوں پہ وہ یقین رکھتا ہے हुँ. تو اس کے بعد کیا ضروری ہے کہ انسان کو اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ ایک شخص کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائے یا اہل سنت کرائے یا بریلوی کا وہ معاملہ رکھے کیا یا بس ایک مسلمان ہونا ہی کافی ہے ٹھیک ہے بالکل بھائی آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سر میں چکوال سے ذیشان احمد بات کر رہا ہوں جی زیشان صاحب سر میرا سوال یہ ہے کہ وضو اگر کیا اور اس کے بعد سموکن کر لی جائے تو کیا اور اس کے بعد کلی کر لی جائے تو وضو برقرار رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفید بھائی نے کہا کہ میں زوجا کے ساتھ حج کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اب میں کیا اکیلا کسی بچے کے ساتھ جا سکتا ہوں کہ نہیں تو زوجا کو ڈراپ کرنے کا کیا مسئلہ ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی بات یہ کہ زوجا کی ملک میں اتنا مال ہے کہ وہ مساری پہ حج تمام ہو سکے ان سے اس مال سے تو پھر تو زوجہ پہ بھی فرض ہو گیا so, اب اگر وہ رک رہی ہیں تو کسی عذر کی بنا پر ہے تو گنجائش ہے اگر عذر نہیں ہے ویسے موڈ بدل گیا ہے تو گنجائش نہیں انہیں جانا ہی پڑے گا حج فرض ہو گیا so, اور اگر شوہر کا پیسہ ہے یہ اپنے پیسے سے لے جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ زوجہ کا چونکہ ان کے پاس اتنی ملک میں پیسہ نہیں ہے کہ حج فرض ہوتا تو ایسے صورت میں غور جگہ رک جائے اور بچہ چلا جائے تو بلا عذر بھی روک سکتے ہیں صحیح ایک مختصر بلکہ سہری ٹائم میں سہری کا ٹائم ہے ایک وقفہ لیں گے اور شہری کر کے ہم بھی لوٹتے ہیں آپ بھی تھوڑے سے کام نپٹا لیجیے پھر آتے ہیں انشاءاللہ بات ہوگی پھر آپ پروگرام, سن پروگرام دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب عزت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور محمد عمران سور صاحب مفتی صاحب سوالات کے جوابات دے رہے تھے جی مفتی صاحب میں نے کوشچن کیا خواتین خواتین کرکٹ کے میچز دیکھ سکتی ہیں تو خواتین کے لیے دیکھنا تھوڑا سا مناسب بھی نہیں ہے بہرحال اس میں اگر کوئی ناجائز منظر نہیں ہے تو دیکھنا ہوتا ہے جائز ہو سکتا ہے لیکن بعض اوقات ایسے مناظر بھی ہوتے ہیں کہ جو دیکھنا مصیب نہیں محسوس ہوتا ہاں پاکستان کی ہار جیت کی دعا کرنا یہ کسی سے کس اور ملک کے ہار جیس کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بچے لیڈو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ریسلنگ وغیرہ کا مسئلہ وہی ہے کہ اگر وہ ستر وغیرہ کے مسائل ہوں تو اس میں احتیاط صحیح <tanker> so. کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم علیکم جی میں ممتاز سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہم کسی وجہ سے تو جب ہم اٹھتے ہیں تو ران ہو رہی ہے تو پانی پینے کی کوشش کی تو پانی بھی نہیں دیا تو نیت کا تو جا جائے جا آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مستقبہ روزے بھائی نے کہا روزے چھوٹ گیا تو کیا کفوارا ہے تو روزے اگر چھوٹ جاتے ہیں صرف قزا ہوتی ہے کفوارہ نہیں ہوتا بعد میں رمضان کے گزر جانے کے بعد جتنے سے اتنی خزا کر لیں نو چندی جمعرات جو ہے پہلی جمعرات کو کہتے ہیں نئے مہینے کی پہلی جمعرات یہ اثرات بہن نے کہا کہ گھر میں ہے کچھ شاید بھاری ہیں ہے روزوں کے ساتھ میں انصاف نہیں کر تو کسی عامر سے یہ اثرات ہی محسوس ہوتے ہیں اور روزے کو رکھنے یہ سوچ کر انصاف نہیں کر پا رہے اور روزہ چھوڑنا یہ شرم جائز نہیں ہوگا غصہ اگر بہت زیادہ آتا ہے تو اسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اگر یہ غصہ کنٹرول نہ ہوا تو آگے چل کے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے اور کوشش کریں پازیٹولی سوچیں جی ہاں اچھا سوچیں مطلب وقت مختصر ہے اس لیے مشاورت بھی نہیں کر اس لیے کوشش کریں کنٹرول کرنے کی بھائی نے کہا کہ زور اور عصر میں امام کے پیچھے کراٹ ہم کریں گے کہ نہیں امام کے پیچھے کوئی بھی نماز ہو کسی بھی رکعت میں کہ قسم قسم کی فراٹ نہیں کر سکتے گناہ ہوگا تعویز گنڈے بیماری کے لیے استعمال کرنا کہ شرک ہے تو شرک نہیں ہے حجی سے دونوں قسم کے آپ کو ملیں گی تعویز گنڈے کی ممانعت پر بھی اور تعویز گنڈے کے جواز پر بھی شوال اٹھا کے پڑھیے بہت ساری حدیثیں مل جائیں گے ان میں تدبی اور معافت کی صورت یہ ہے کہ وہ تعویز گنڈے جس میں ناجائز اور شرکی کلیمات کا استعمال ہے وہ نبی نے منع فرمایا سوئی. اور جو پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہے اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فائی ہے اس میں, میں بھی شیر کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کہا کہ جمعرات کو یہ چراغ جلانا تو یہ اس میں پہلے ہم نے وہی کہا کہ لوجک دیکھیں کیا ہے کس مقصد کے لیے جلا رہے ہیں خاما کا ویسی جلانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا قرآن پاک وغیرہ پڑھنا یہ نبی ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں عمل سے ثابت ہے آپ نے کھانا سامنے رکھ, رکھ کر دعا فرمائی مرجزے مرجزہ کا ظہور ہوا کثیر لوگوں سے کھایا برکت ہوئی اسی سنت پر عمل کر کے سامنے کھانا رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس میں شرم کو حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ صدقہ بہترین کیا صدقہ دینے کا تو کسی غریب کو کھانا کھلا دیں کسی طالب علم دین کو کتابیں وغیرہ لے کر دے دیں یہ سب سے بہت بہت اچھے ہیں یہ ہی کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام کا نکاح براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی تھا اس سال ثواب بہننے کا ہم بہت سارا کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے شیئر کے کاروبار میں بہت سارا کلام ہے اس میں بہت سے شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے لہٰذا حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح. اچانک موت ہو جائے ناگاہانی آفت سے کوئی شخص سے فوت ہوتا ہے تو شہید کا مرتبہ پا رہا ہے کا نماز ہوتی ہے نہیں پینٹ اگر اتنا ٹائٹ ہیں کہ ان کو پہننے سے حیات ظاہر ہوتی ہو تو پھر تو اس میں نماز مقروع تنظی ہے हु. اور اگر ڈھیلی ڈھالی پینٹ ہے تو اس میں بھرا نماز جائز ہے دو سورتوں میں نماز بہرحال ہو جائے گی لیکن کراہت یا عدم ہے کا مسئلہ ہے یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی فرقے سے وابستہ ہونا کوئی ضروری ہے تو انہوں نے جن چند امور کا تذکرہ فرمایا اگر مسلمان اس پر عامل ہے تو مسلمان کافی ہے کسی ایک فرقے کا نام اختیار کرنا کوئی شران ضروری نہیں ہوتا ہے وضو میں اگر سگریٹ پی لی تو اس سے سگریٹ سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بہرحال نماز وغیرہ ادا کرنا چاہیں تو کلی کرنے کے بعد پھر ادا کر سکتے ہیں ٹھیک نے پوچھا شہری میں نہ اٹھ سکیں تو تو شہری روزے کے لیے شرط نہیں ہے سنت کریم ہے جہاں مجھ کو ترک بھی نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر کبھی چھٹ جائے تو روزہ رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب خواتین بہت زیادہ کہتی ہیں ہمیں پکنک پر نہیں لے کے جاتے تفریح گاہوں پر لے کے نہیں جاتے تو یہ بھی تفریح میں آتا ہے کہ ہم فیملیز کے ساتھ پکنک پوائنٹس پر جائیں سی ویو پر جائیں اور ایسی تفریح کے لیے اسلام کیا رہنمائی ہے؟ بالکل یہ تفریح میں شمار ہوگا اور پکنک پہ لے جانا یہ بالکل لے جانا چاہیے رہا یہ مسئلہ کہ ایسے پوائنٹس پہ لے جانا کہ جہاں پہ اندیشہ ہو مرد و زن کے اختلاط کا شریکی ادا کی پابندی نہ رہنے کا وہاں چاہئے پر اجتناب کرنا چاہیے مثلا مزارات پہ جانے میں یہی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ مردوں کا کثرت سے ہجوم ہوتا ہے زائرین کہاں کہاں سے آئے ہوتے ہیں ایسے میں عورتوں کا جانا پھر مختلف انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ غلط چیزیں ہیں اپنے وقار کو اپنی پرسنلٹی کو برقرار رکھیں وہ سب کو ایسی روایت ہے کہ سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام جو بیٹھا کرتے تو ان میں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو ہنسی مذاق کر کے آقر اصلاط السلام کو خوش کیا کرتے اور لطائف کے ساتھ یہ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے اور ایک صحابی کی میں نے روایت پڑی تھی وہ ان کی عادت تھی کہ وہ جب کوئی نئی سبزی آتی تھی مدینہ منورہ میں یہ نیا پھل آتا تھا تو دکاندار سے کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے جا رہا ہوں وہ لے آتے تھے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے سرکار اس کو قبول کر لیتے تھے تھوڑی دیر بعد وہ دکاندار آ رہا ہوتا تھا یس اللہ پیسے تو سرکار فرماتی ہے تو مجھے ہیبا کیا توحفہ کیا تو کیا نے تھا رسول اللہ سے لے لینا تو سرکار مسکرا کے دے دیا کرتے تھے پھر ان کو بلا کے پوچھتے آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اصل میں چاہتا ہوں کہ جو پہلا پھل یا پہلی سبزی آئے وہ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہوں تنگ درست کر کچھ کر سکتا نہیں تو میں آپ کی طرف سے بے کر دیتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے ایک مزاح کسی صورت کی سرکار اس پہ مسکراتے تھے بہت خوش ہوتے تھے دعائیں دیا کرتے تھے اس طرح صحاب کرام کا آپ کے سامنے کیونکہ غوب نبوت بہت زیادہ تھا سرکار اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے تاکہ میں تھوڑی ہمت بیدار ہو اور یہ سوالات کر سکیں آپ مزاح فرمایا کرتے تھے اس میں شرم کو حرج نہیں ہے تفریح کے طور پر ڈائیں اور خوشگپیاں کرنا اور ہنسنا نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ہاں مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا اسی حوالے سے سنایا اور واقعات بھی آدھی سے مبارکہ میں ملتے ہیں کہ جس میں مطلب ایسی لطیف بات کہی جاتی تھی مگر سچی جھوٹی نہیں صحیح تو جس سے طبیعت میں نشاد پیدا ہوتا تھا مثلا خاتون سے آپ نے فرمایا وہ جنت کے لیے دعا کیا, کے لیے عرض کر رہی تھی محمد تھی تو حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی نہیں جائے گی جنت میں پھر کافی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی تو حضور نے فرمایا کہ واقعی تو جائے گی جنت میں جو بھی جنت میں جائیں گے وہ بڑھاپے کے علاوہ ہوں گے یعنی تیس سال بار روایت دیگر 30 سال کی عمر میں جائیں گے تو اکثر یہ کہ اس طرح کے کلمات استعمال کرنا جو بالکل حقیقت پر مبنی ہوں زیبا ہوں شائستہ ہوں وہ استعمال کیے جائیں رہا یہ مسئلہ کہ مذاق میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اس پر وعید آئی ہے قرآن حکیم میں سورہ غجرات نے واضح طور پہ یہ بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اے, اے ایمان والو نہ مرد کسی مردوں کی جماعت کو برا کہے نہ عورت کسی عورتوں کی جماعت کو برا کہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو اسی طرح کسی کے نام کو نہ بگاڑو تو یہ سورہ حجرات میں یہ باتیں آئی ہیں جھوٹ بولنا مذاق کے طور پہ مثلا ہمارے یہاں پہ ایک دن بنایا جاتا ہے باقاعدہ جس میں جھوٹ بولنا ضروری ہوتا ہے غلط خبریں دینا ضروری ہوتا ہے یہ طریقہ مذاق کا بالکل غلط ہے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا اگر مذاق کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ ہی ہو لطائف بہت زیادہ سرداروں پہ کی طرف منصوب کیے جاتے ہیں اور ایسا مذاق ہو جس پہ کسی کو خوش کرنا مقصد ہو اور ایسی تفریح یا کسی پر طنز کرنا جس میں ایک اصلاح چھپی ہوئی ہو اس کی اجازت ہے دیکھیے ایک تو بات مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ اس میں جھوٹ کا انصر نہ ہو دوسرا امپارٹینٹ بات یہ ہے کہ وہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے ठीक. جب آپ کسی ایک قوم کو بیس بنا کر اس کو لطیفے کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو یہ ایک پوری قوم کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے صحیح. اور دل آزاری تو کافر کی بھی جائز نہیں ہے جائے کہ, کہ مسلمان کی صحیح. زیادہ اس قسم کے لطائف جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایک پوری قوم کو ڈسائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اور یہ شرن جائز نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل نارمل انداز میں کریں جیسے وہ سرکار کا مزاح تھا نہ جھوٹ کا عنصر ہے نہ اس میں مبالغہ آرائی ہے نہ غلط قسم کے الفاظ ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہے تو پھر اس کی گنجائش نکلتی پیروڈی وغیرہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں میں اس حوالے سے انشاءاللہ شاء بات کریں گے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں no. ہم دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ مفتی صاحب کیا پیغام دیں گے آخر میں کھیل کود تفریح کے حوالے سے فیملی کو بھی ساتھ رکھ کر جی ہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا بالکل مختصر الفاظ میں کہ دیکھیں ہمیں شریعت نے مکمل طور پہ آزادانہ زندگی گزارنے کا اختیار نہیں دیا ہے हم. ہر چیز میں کچھ قیود اور پابندیاں ہیں ان قیود اور پابندیوں کا لحاظ رکھنا ہمیں آخرت کی آزادی دلوائے گا انشاءاللہ. وہاں پہ ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی لہذا جو بھی آپ کھیل اختیار کریں جو بھی تفریح اختیار کریں تھوڑا سا اس کے بارے میں معلوم کر لیں کہ کیا میرا یہ اختیار کرنا درست ہے کہ نہیں اور کیا میں اس میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تفریح تباہ ہماری آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے تھوڑی سی احتیاط کر لیں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے آپ کوئی کھیل کھیلا کرتے تھے ہاں میں نے بہت کھیل کھیلے ہیں اور ابھی بھی میں کھیلتا ہوں لیکن اب گھر کھیلے ہیں ویڈیو گیم بچوں کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں کبھی کھیل لیتا ہوں باقی مطلب تقریباً تمام کھیل میں نے کالج لائف میں تو بہت ہی کھیل کھیلے اور میں بہت ماہر تھا کیا کہیں گے آپ پیغام کی صورت میں جی ہاں کافی تفصیل کھیل کے حوالے سے بات ہوئی جس میں یہ بات واضح ہے کہ دین اسلام خشک نہیں ہے اور اتنا مشکل مذہب نہیں ہے صحیح مگر یہ بات پیش نظر ہے کہ کھیل کو مقصد حیات نہ بنایا جائے صحیح دوسری بات یہ کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے تو اس ہار کو اپنی زندگی کی ہار یا اس ہار کو اپنی قوم و ملت کو داؤ لگا دینا یہ غلط تصور ہے ایک تو اس بات کی رعایت کی جائے اور باقی یہ کہ جو بھی کھیل کے اندر شرع ہیں جو اخلاقی قدرے ہیں جو قانونی قدرے ہیں ان کا لحاظ کیا جائے صحیح آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ بڑی نوازش آپ تو لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی اور آج بہت سیر حاصل اور مفید گفتگو اسلام میں کھیل کود اور تفریح کے تصور کے حوالے سے مفتیان کرام نے کی اور آخر میں یہی کہنا، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح مفتیان عن کرام نے جو شرعی کوئی اداعت، ایک اسلامک لمیٹیشنس بتائی ہیں کہ جو ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ان پازیٹو جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ضرور ترغیب دیجئے انہیں انکرج کیجئے ان کی حوصلہ افزائی کیجے کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے نوجوان جو ہیں جب کھیل کود میں لگ جاتے ہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ اور تمام زندگی کے کاموں کے ساتھ ساتھ جب کسی کھیل پازیٹو کھیل میں لگ جاتے ہیں تو وہ اپنے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اپنے اسٹیمنا کا خیال رکھتے ہیں تو یقینا وہ برے کاموں کی طرف نہیں جاتے ہیں دوڑ کرنا اور یہ جوگنگ کرنا اور رننگ کرنا اس کا حصہ زندگی کا ضرور ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کو اس طرح سے اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں آج کی سنہری بات آقا علیہ سلاط السلام نے بارہا قرآن کی تلاوت کے حوالے سے قرآن کی قرار کے حوالے سے ترغیب فرمائی ہے اور آق علیہ سلاط السلام خود بھی فرمایا کرتے اور اس کی ترغیب اور تلقین بھی فرمایا کرتے اور اس کے لیے بہت اجر و ثواب بتایا گیا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہر لفظ کا ایک صوتی اثر ہوتا ہے اس کی آواز کی ایک ترکیب ہوتی ہے الفاظ کی ایک ترکیب ہوا کرتی ہے جب بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ الفاظ ادا کرنے والے کے ذہن پر صوتی اثرات چھوڑتے ہیں سننے والے کے ذہن پر سوتی اثرات چھوڑتے ہیں اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ وہ الفاظ جب انسان ادا کرتا ہے تو وہ فضا میں کہیں رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسا سائنس میں کوئی ایسا سسٹم مستقبل میں آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے ان سب کو قید کر لیا جائے گا اور ایک جگہ جمع کیا جا سکے گا اور انہیں سنا جا سکے گا تو سائنس یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کی اور ایک ایک آیت کی ترکیب بلحاظ حروف بلحاظ الفاظ اس طرح کی ہے کہ جس سے صوتی اثرات بہترین ہے اور ایسے بہترین صوتی اثرات کسی کلام میں کسی کتاب میں کسی کی باتوں میں نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ جو صوتی اثرات اس کا پڑھنا اس کا تلاوت کرنا اس کی خیرات کرنا جو صوتی اثرات انسان کے آصاب پر اس کے ذہن پر چھوڑتا ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہیں یہ بات سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے لیکن آخل صلاح السلام نے بات ہمیں آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گو شائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گو شائے دامان تجسس سائیں محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے بس آج اتنا ہی کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے پھر ملاقات ہوگی دو بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی کالز بھی شامل کریں گے کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجیے تسلیمات گا نظر میرے رہے ان کے جلوے نظر میں سمائے رہے ان کے جلوے جلبے لمحم نظارا کرو میر مہم مدے مہم مدے پکا